جو شروع کرنے گیم پڑا تھا نہیں یہ تھا کہ وہ بزی ہے لیکن کوشش کریں گے اس لیے کہ مجھے یہاں پر پڑھائی تو اس میں رکھا تھا کہ, نامنید, نامنید آپ, آپ کہ وہ کیا کروا رہے, کیا کروا رہے جو, جو, جو لو, یعنی کہ یہ جو بچے تھے نا جنہوں نے جو پڑھتے ہیں اہا. یہ انہوں نے نامنےٹ کیا جی. ان کے کوشچن یہ تھے کہ آپ کو کروایا کیا جا رہا ہے اگر آپ کچھ سیکھ رہے ہیں تو یا کوئی آپ کو کام کر رہے تو پھر دوسرے کی لائف میں چینج جان آنا چاہیے تو یہ ہے کہ پھر بچوں نے وہی لکھا اپنا کہ فل کیا جس نے بھی فل کیا, کیا تو انہوں نے وہ سارے پیپرز بھی پرنٹ کر کے اس میں رکھے ہوئے تھے اچھا کہ جو جس جس نے جو جو لکھا ہوا اچھا میں ایسی خود سے ایسی سوچ رہی تھی میں نے کہا کہ کیا لکھا ہوگا انہوں نے. تو کل وہ جو تھا انہوں نے وہ سارے پیپر ماشاء ماشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ دلی بھیجئے گا یا اس میں سی پی ایس کے اس پہ ڈالیے اور آپ نے پروجیکٹ تھا اور کون ہیں یہ لوگ اور آپ کو یہ سب کیا ہوا تو سی پی ایس کے واٹس اپ میں ڈالیے آپ جی السلام علیکم وعلیکم ایک نئے کرواؤں اب اس وقت جو ہے سات افراد ہیں آٹھواں فرد جو ہے ڈاکٹر سمیا ہے یہ میری آ, بھانجی کی بیٹی ہے یعنی نواسی ہے میری ابھی آئی ہے یہ ڈاکٹر تھیں ابھی آئی ہیں اب یہاں اپیل ٹاسک ہے ابھی ان کے شہر جو ہیں وہ سافٹ ویئر کمپیو آئی ٹی میں ہیں نیو یارک سٹی میں کام کرتے ہیں یہ جیسی سٹی میں ہوتی ہیں اور آج یہ صرف خاموشی سے سنیں میں ٹھیک ہوں آپ لوگ سب کیسے ہیں آپ کا آنا مبارک ہو جی الحمد للہ یہ شکریہ یہ میری پانچ بیٹی سے ایک بیٹی ہے یہ چھٹی بیٹی ہے بہت مشکل ذمہ داری بہت من پناہ الرجیم بسم اللہ, الرحمن الرحیم. ہم اللہ کی شیطان ہے اور شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے ربی شرح لی وی عمری اسلام کیا ہے اس میں ہم نے جو پہلا چیپٹر پڑھا تھا کہ حقیقی حقیقت کیا ہے دین اللہ کی ہدایت ہے تو سب سے پہلے انسان کی فطرت میں الہام ہوئی اس کے بعد جو ہے وہ پیغمبروں کے ذریعے انسان کو دی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ آخری پیغمبر تھے تو اس میں جو مولانا نے بتایا دین کا کہ دین کی حقیقت یہ بتائی کہ یہ عبادت ہے اور شہادت ہے حق عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک لفظ میں دین کو بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے اللہ کی عبادت ہے کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا دوسری چیز انہوں نے یہ بتائی کہ شہادت حق ہے یعنی دعوت اسلام کے انسان نے جس کو حق جانا مانا پھر اس کی دعوت جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک پہنچائے کیونکہ اب کوئی اور پیغمبر نہیں آئیں گے اب یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے تو اس کو پہلے انہوں نے ارکان اربع اور وہ ساری تفصیل عبادت کی بتائی اب جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں شہادت حق یا دعوت الاسلام اور اس کو انہوں نے سیرت ایک تحریک کی حیثیت سے بیان کیا ہے اور یہ چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں اس میں جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کی پوری زندگی جو ہے کیونکہ وہ ایک انسانی واقعہ ہے اور وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں اصول کے لحاظ سے اور اخلاق کے لحاظ سے کہ آپ وسلم نے لوگوں کو دعوت کس طرح دی تو اس میں اب ہم پڑھ رہے ہیں ہم نے پڑھا آغاز دعوت دعوت کی زبان عربوں کی صلاحیت دعوت کی ہمہ دعوت کے مسالے دعوت کا رد عمل اور اب ہم پہنچے قبیلے سے اخراج تو آج ہم یہ پڑھیں گے انشاءاللہ قبیلے سے اخراج اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ رت... ابو طالب کے انتقال کے بعد جو ہے ابو لہب جو تھا وہ سردار بن گیا اور اس نے آصف کو قبیلے سے نکالنے کا اعلان کر دیا تو اب یہ اگلا ہم پڑھیں گے کہ قبیلے سے اخراج کس طرح ہوا تو اس میں آج ہمارا جو ایجنڈا ہوگا وہ یہ ہوگا انشاءاللہ کہ ایک شخص جیسے وقار بھائی آج یہ پڑھیں قبیلے سے ہے پورا, پورا یہ جو عنوان کے تحت اور سب لوگ ہم میرے سمیت ہم لوگ بہت ہی انحمار سے اس کو سنیں گے اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ اس میں سے ہمارے لیے کیونکہ یہ اس وسنا ہے نا ہمارے لیے اس میں کیا پوائنٹس ہیں ہمارے لیے کیا اس میں سبق ہے کیا ہم اس میں لیسن ہے کیا ہم اس میں سے سیکھ سکتے ہیں تو ان کو ہم بہت مختصر پوائنٹ کی صورت میں کریں گے اور ہر شخص جو ہے وہ ایک ایک پوائنٹ جو ہے اس پر روشنی ڈالے گا ان اللہ تعالیٰ تاکہ ہم اس کو کمپلیٹ کر سکیں اور اس کے بعد اگر تائیں ہوا تو پھر ہم ان اللہ تعالیٰ وہ نیکسٹ چیپٹر جو ہے ہجرت اس کو آدھا کر لیں گے تو وقار بھائی آپ سٹارٹ کر لیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم قبیلے سے اخراج عرب کی سرائی زندگی میں کسی شخص کا قبیلے سے خارج کر دیا جانا ایسا ہی تھا جیسے کسی کو سمندر میں سمندر میں دھکیل دیا جائے کیونکہ قبائلی نظام میں جبکہ کوئی ذمہ دار ملک حکومت نہیں ہوتی تھی کوئی شخص کسی قبیلے کی حمایت ہی میں زندگی گزار سکتا تھا بنا کے قیام گاہوں میں ایک بار آپ نے ایک قبیلے کے سامنے اپنی دعوت پیش کی قبیلے نے ماننے سے انکار کیا تاہم ان میں سے ایک شخص محسرا بن کے سے اندازہ ہوا کہ انہوں نے آپ کی دعوت کا اثر قبول کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسرا سے امید ہوئی آپ نے ان سے بات کی محسرا نے جواب دیا آپ کی بات کتنی اچھی اور نورانیت سے بھری ہوئی ہے مگر میری قوم مخالف ہے اور آدمی اپنی قوم ہی کے ساتھ رہ سکتا ہے ان حالات میں قبیلے سے اخراج آپ کے لیے انتہائی واقعہ تھا اب اپنے میں آپ کے لیے کوئی سایہ نہ قبیلہ تلاش کریں مکہ سے نکل کر جانا اس سلسلے میں آپ کی پہلی کوشش تھی حضرت اللہ تعالیٰ سے اس سفر کی ردا بیان کرتے ہوئے ایک بار آپ نے کہا جب میں نے اپنے آپ کو ابن اب, اب, اب, اب یا لیل کے سامنے پیش کیا بن بیان کرتے ہیں ابو طالب کی وفات کے بعد آپ کو بہت زیادہ تکلیفیں جانے لگی اس وقت آپ نے قبیلہ قبیل کا رخ کیا اس امید میں کہ وہ آپ کو پناہ دیں گے اور آپ کی مدد کریں گے مگر وہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ جو وحشیانہ سلوک کیا اس کی ایک جھلک اس دعا میں نظر آتی ہے واپسی کے وقت آپ کے لہو لہان چہرے سے نکلی تھی خدایا میں کسی سے شکایت کرتا ہوں اپنی قور کی کمی کی اور اپنے وسائل کی قلت کی اور لوگوں کی نظر میں ہونے اے سب سے سے سے زیادہ رحم کرنے والے ان کہا تم نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس کی خبر مکہ تک نہ پہنچے ورنہ انہیں مزید مزید بسارت ہو جائے گی صاحب سے واپس ہو کر دوبارہ آپ مکہ کے باہر مقیم ہوئے اور شہر کے مختلف لوگوں کے پاس پیغام بھیجا کہ کوئی آپ کو اپنی شخصی حمایت میں لے لے تو مکہ میں آ کر رہ سکے بن عدی نے آپ کی حمایت قبول کی اور اس کے لڑکوں کی تلوار کے سائے میں آپ دوبارہ مکہ میں داخل ہوئے اب آپ نے یہ منصوبہ بنایا کہ مختلف میلوں اور بازاروں میں اطراف کے جو قبائل مکہ آتے ہیں ان میں جائیں اور ان کو آمادہ کریں کہ وہ آپ کو اپنی حمایت میں لے سکے آپ نے اپنے چچا سے کہا تمہارے اور تمہارے اقربا کے یہاں میرے لیے بازار نہیں کیا آپ کل مجھے بازار لے چلیں گے تاکہ ہم لوگوں کی قیام گاہوں پر چل کر ٹھہریں اور ان سے بات کریں آپ ایک ایک قبیلے کی قیام گاہ پر جاتے اور ان سے پوچھتے کہ تم لوگوں کے یہاں حفاظت کا کیا انتظام ہے ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ان سے کہتے کہ میرے قبیلے نے مجھ تو نکال دیے ہے تم اس کو اپنی حفاظت میں لے لو تاکہ میں تبلیغ رسالت کا فریضہ انجام دے سکی مورخی نے سلسلہ میں 15 قبیلوں کے نام لکھے ہیں جن سے آپ فردن فردن ملیں مگر قبیل کو معلوم تھا کہ فرائش کے نکالے وے ایک شخص کو پناہ دینا کس قدر خطرنات ہے چنانچہ ہر ایک نے آپ کو اپنی پناہ میں لینے سے انکار کر دیا ایک قبیلے کے کچھ لوگوں میں آپ کی بابت نرمی پیدا ہوئی تو اس کے ایک بزرگ نے کہا اس کے قبیلے نے اس کو نکال دیا ہے اور تم اس کی پشت پناہی کرنا چاہتے ہو کیا تم تمام عرب سے لڑائی مول لینا چاہتے ہو وہ جانتے تھے کہ کسی قبیلے سے نکالے ہوئے شخص کو حفاظت میں لینا اس قبیلے سے اعلان جنگ کے ہمبانی ہے اور جب جبکہ یہ قبیلہ قرائش ہو جس کو پورے ملک پر سیادت حاصل ہو تو مسئلہ اور بھی زیادہ سنگین ہو جاتا ہے عرب روایات میں روایات میں یہ بات انتہائی محیو تھی کہ کوئی شخص اسی سے پناہ طلب کرے اور وہ اس کو پناہ نہ دے ارب تاریخ میں یہ پہلا نمایاں واقعہ تھا کہ آپ کئی سالوں تک مختلف قبائل کے درمیان پڑھتے رہے مگر کوئی آپ کو پناہ دینے کے لیے تیار نہ ہوا نہ تائف کے لوگوں کے لوگ نہ دیگر عرب قبائل اس کی وجہ آپ کے معاملے کی مخصوص نوعیت تھی السلام علیکم آپ آپ خود قریش تھے جو سارے عرب کے قائد تھے قریش کے نکالے ایک کو پناہ دینے کا. مطلب سارے ابو الحسیم بن تہیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا جان لو اگر تم ان کو اپنے یہاں لے گئے تو سارے عرب مل کر تم کو ایک تیر سے نشانہ بنا دیں گے اس کے علاوہ ایک اور وجہ بھی تھی وہ قبائل جو سردی علاقوں میں آباد تھے ان کے پڑوس کے غیر عرب حکومتوں سے کوئی جھگڑا نہ شروع ہو جائے البتع النحایا میں ہے کہ آپ مینا کے میلے میں گئے وہاں بنو شیبان بن سالدہ کے سرداروں سے آپ کی گفتگو ہوئی انہوں نے آپ کو پیغام انہوں نے آپ کے پیغام کی تحسین کی سرحد کہ کی کی پر بادشاہوں کی, کی, کی ناراضگی کا باعث ہو اس زمانے میں آپ پر جو بے بسی کا عالم تھا اس کا اندازہ ان الفاظ سے ہوتا ہے جو اس سلسلے میں روایت جو اس سلسلے میں روایت میں آئے ہیں ایک بار آپ ایک قبیلے میں گئے جس کو بنو عبداللہ حمایت میں لے لیں یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اے بنو عبداللہ اللہ نے تمہارے نام اللہ نے تمہارا نام کتنا اچھا رکھا ہے پھر بھی انہوں نے وہ چیز قبول نہ کی جو آپ نے ان کے سامنے پیش کی اس طرح مکی زندگی کے آخری تقریباً تین سال مختلف قبائل کے درمیان اپنا حمایتی تلاش کرنے میں گزر گئے مگر ہر قسم کی جد و کے باوجود کوئی قبیلہ بھی آپ کی حمایت کے لیے تیار نہ ہوا یہاں تک کہ بعض قبائل کہہ اٹھے کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ ہم سے مایوس ہو جائیں بالآخر یسرف مدینہ کے قبائل اوس اور خزرج کو خزرت کو اس کی تفیق نہ اوس اور خزرت کے ساما خاص نفسیاتی نظر بھی تھا یہ قبائل یہود کے پڑوس میں بسے ہوئے تھے خیبر کی یہودی کے خیبر کے یہودی اس علاقے کی بہترین زمینوں پر قابض تھے تجارتیں بھی انہیں کے خطے میں تھیں چنانچہ یسرف کے عربوں اوس اور خزرت کی معاشیات کا بڑا ذریعہ خیبر کے یہودیوں کی یہاں مزدوری کرنا تھا ہجرت جب نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اپنے ہاتھوں سے مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے تھے تو آپ کی زبان پر یہ شعر تھا یہ مزدور اس کا مطلب یہ مزدوری ہے مگر خیبر کی مزدوری کی طرح نہیں ہمارے رب کی قسم یہ اس سے بہت بہتر اور بہت پہلی ہے یہودیوں کے اقتصادی غلبے اور استحصال کی وجہ سے ان میں اور خزرت میں اچھی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے وہ جب آئے گا تو ہم اس کے ساتھ ہو کر تم سے لڑیں گے اور تم کو ہمیشہ کے لیے فنا کر دیں گے یہودیوں کے اسی قول کی طرف قرآن کے ان الفاظ میں اشارہ ہے اور سرخرج کہ لوگوں نے آپ کی دعوت سنی تو انہوں نے کہا خدا یہی وہ نبی ہے جس کے بارے میں یہود ہم سے کہا کرتے تھے قبل اس کے کہ یہود سبقت کریں ہم آپ پر ایمان لا آپ کے گروہ میں شامل ہونا ہو جانا چاہیے اس مخصوص پس منظر کے علاوہ دوسرے تاریخی اور سماجی اسباب بھی تھے جس کی وجہ سے قوض و حضرت کے لیے آپ کی بات کو سمجھنا اور اس کو مان لینا دیگر عرب قوائد کے مقابلے میں آسان ہو گیا اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پیر کر لی اب وہ گیا تھا جس کے آپ برسوں سے منتظر تھے آپ کو ایک ایسی جگہ مل گئی جہاں قبائلی عبائل حمایت کے تحت اپنی جد جہد کو مؤثر شکل میں جاری رکھ سکیں اور وہ اور مکہ اور اطراف مکہ کے مسلمانوں کو ایک مقام پر جمع کر کے اس کو اسلامی مرکز بنا دیں اہلی یسرف کا بڑی تعداد میں اسلام لانا اس کا امکان پیدا کرتا تھا کہ اسلام کی متفرف داختوں کو ایک مرکز پر اکٹھا کر دیا جائے اور پھر دعوت حق کی جدوجہد کو زیادہ مؤثر شکل میں جاری رکھا جا سکے چنانچہ جب اوسطرت خزرت نے بیت کر لی تو تاریخ میں آتا ہے کہ آپ فوراً اپنے اصحاب کی طرف لوٹے اور ان سے کہا خدا کا شکر کرو اللہ نے آج کے دن ربیہ کی اولاد کو اہل فارض پر غلبہ دے دیا آپ نے حجرت کی تیاری شروع کر دی آپ کے انتہائی افوا کے باوجود قریش کو بھی خبریں مل رہی تھی مشرقین قریش نے جب یہ کمان کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مکہ سے چلے جائیں گے اور انہیں معلوم ہوا کہ اللہ نے آپ کے لیے مدینے میں ٹکانا اور حفاظت کا انتظام کر دیا ہے اور انہوں نے سنا کہ انصار نے اس کام قبول کر لیا ہے اور مہاجرین مدینہ اور مہاجرین مدینہ میں جمع ہو رہے ہیں تو انہوں نے آپ کے خلاف سازش کی اور طے کیا کہ آپ کو گرفتار کر لیں اور اس کے بعد یا یا تو قتل کر دیں قید میں ڈال دیں یا شہر بدر کر دیں یا باندھ کر رکھے اوسف حضرت کے ایمان کے بعد آپ نے چھ مہینے کے دوران سفر کا انتہائی کامل منصوبہ بنایا اور اس کے بعد نہایت خاموشی سے مکہ سے نکل گیا بہت شکریہ اور کس طرح آپ نے کام کیا تو بہت اچھا ہو جائے گا الرحمٰن الرحیم دیکھئے اس کو پڑھنے کے بعد مجھے لگا کہ جب آپ کو یہ اللہ کی بات پھیلانی تھی تو بہت مشکل حالات تھے اور آج زمانہ بالکل تبدیل ہو ہو گیا گیا ہے آج یہ پھیلانا بہت آسان ہو گیا بس یہ کہ ہمارے اندر وہ ہونا چاہیے ہر طرح کی اپرچونیٹیز کھلی ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے آپ کو جب اپنے لوگوں کی طرف سے بھی کوئی ایسی چیز پیش آتی ہے جو یعنی جیسے آفر سے ہم نے بہت اب اس سارے کو پڑھ کے آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ نے بہت صبر سے کام لیا بہت پیشنٹ سے آپ نے کام لیا تو یہی ہمیں بھی یہی کرنا ہے کہ جب آپ کو کوئی ایسی چیز پھیلانی ہے تو بس بہت سبر سے کام اللہ تعالی آہستہ آہستہ آپ کے لیے راستے کھول کر چلا جائے گا اور یہی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے میں نے یہ چیزیں بہت سیکھی ہیں کہ کسی کام میں بھی جلدی نہیں کرنی اور کہیں پہ بھی گھبرانا نہیں ہے کہیں پہ بھی پیشنس کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا اور دعا بہت کرنی مجھے یہ جو یہ جو دعا ہے جس میں یہ جو ہے اللہ کا یہ والی جو دعا ہے تو یہ بہت ہی پیاری دعا ہے ایسا جب ہو تو یہ کہ ایسا جب ہو تو یہ کہ کسرت سے دعا کی جائے تو بس میں نے اس سے یہی سیکھا ہے کہ دعا پہ بھی بہت زیادہ زور رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے کھولتے آپ اس کی کوئی یہی جو اس کو ریلیٹ کر سکیں گے جو آپ نے کام کیا ہے میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ ابھی تو کوئی ایسی مشکل ہے ہی نہیں جیسے پہلے تھی اب جیسے یہ یہ جو کام تھا یہ اصل میں شروع جہاں سے ہوا تھا کہ مسجد میں کلاس کرتے تھے تو وہاں پہ ہم, صاحب کو قرآن ہم یوز کر رہے تھے تو لیکن ہم ساتھ ساتھ صاحبہ کی جو ڈاکٹر فرد کی جو, وہ وہ جو سپارے ہیں وائٹ پارے ہیں وہ بھی یوز کرتے تھے تو وہاں پہ خاتون تھیں تو وہ بس وہ ان کو اچانک ہی کچھ ایسا وہ ہوا کہ وہ مخالف ہو گئی حالانکہ ان کے گھر پہ میں نے دو سال کلاس کروائی تھی اور ان کو میں نے جب ایک دفعہ بک تھی مولانا صاحب کی جب میں پاکستان گئی تو لے کے آئی میں نے ان کو دی ان کو بہت اچھی لگی ٹھیک <تصفح> ہے بس وہ میں سمجھتی ہوں اللہ کا پورا وہ الب اس میں تھا کہ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرنا چاہتا تھا اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ رخ تبدیل کرنا چاہتا تھا تو جب انہوں نے مخالفت کی تو کلاس میں نے چھوڑ دی مسجد میں اور اس کے بعد ایک وہ ہیں زائید آجا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہاں میں دورہ قرآن تو مجھے کہا کہ آپ بچوں کی یہاں پہ کلاس کروائے تو نہیں چلیں گی اورانا صاحب کی بکس سے بچوں کے لہسن بنانا شروع کیے پھر تھوڑے سے میں نے ڈاکٹر ثانیہ اسنین کی بکس سے بھی لی لیکن بیسیکلی میں نے جو مولانا صاحب کی بکس تھی ان کو میں نے اس طرح سے لہسن کو تیار کیا کہ جیسے اللہ کی جیسے اللہ اکبر سے میں نے بہت سارے اللہ کی جو پہچان ہے وہ بچوں کو کروائی جائے تو مطلب ان ابل پہ لا کے پر آرٹیک تو بس وہاں سے اللہ تعالی نے راستہ کھولا یہ مجھے لگا کہ یہی یہ ہے پھر ہم لوگوں نے یہ حالانکہ وہ بچے چھوٹے تھے ففتھ گریڈ میں تھے تو ہم نے یہ تصویر شروع کی یہ جو تصویر ان قرآن کی ہے ہم ایک جیسے پڑھتے تھے ایک پیج پڑھتے تھے ہم نے بعد میں یہ شروع کی تو خود بخود دو بچوں سے شروع ہوا تھا بہت شامل ہوتے چلے گئے آپ کا یہ پوائنٹ آیا جو کہ باقی بہت ہی اچھا ویلڈ پوائنٹ ہے اس وقت جو آپ نے اپنا یہ ایکسپیرئنس بھی شیئر کیا کہ آ... عموماً یہی ہوتا ہے کہ ہم صبر سے کام نہیں لے پاتے نا آ... آ... آ... یہ دعوت پہنچانے میں تبلیغ کرنے میں اور ہم چاہتے ہیں کہ فوراً چینج آئے جب کہ ایسا ہوتا نہیں ہے اچھا hmm. فرحانہ آپ کوئی پوائنٹ اس میں سے آ... بتائیے اور ریلیٹ کیجیے میں آپ کو ہنس دے رہی ہوں سے یہی بتائیے جو آپ لگا پھر اس سے آپ ریلیٹ کیجئے آپ فرحانہ ہے شبانہ سے میری جو چھوٹی بہن ہے اس لیے اچھا اچھا اچھا. میں خود یہی سوچ رہی کیونکہ بظاہر مطلب میں نے میں کیونکہ ان چیزوں سے اتنی وابستہ نہیں رہی ہوں اور میں یہ بالکل فرسٹ ٹائم ہے کہ میں اس طرح کی کسی اس سے کر رہی ہوں اور اس سے پہلے میں نے خیر الودہ کا کوسٹ کیا لیکن وہ بھی بالکل اسی طرح گھر میں دیکھ کے پہلے لیکن جو انہوں نے سب بات کی ہے تو میں اس سے پہلے شبانہ ہی کا سوچ رہی تھی اور میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ میں اپنا تو نہیں لیکن میں اپنی بہن کا تجربہ بیان کروں گی جو میں نے اسے سنا اور اسے دیکھا کہ جیسے ابھی دیوا نے کہا کہ بہت زیادہ خبر کی ضرورت ہوتی ہے حالات بہت مشکل ہوتے ہیں اور بہت سارے مسائل آتے ہیں گھر سے بھی اور باہر سے بھی اور جیسے بانا کی جو بات کی ہے انہوں جیسے پہلے وہ علودہ کا کورس کرنے سے بھی جایا کرتی تھی اپنے گھر سے بہت دور جاتی تھی وہ چھوٹی سی بچی تھی اس کی اس کو پیدل لے کے اور گرمی سردی وہ جایا کرتی تھی تو وہاں پہ علودہ کا کورس کر رہی تھی لیکن پھر اس میں جیسے کیونکہ وہ جیسے بتاتے تھے وہ اٹھارہ سال سے مولانا صاحب کی کتابیں بھی پڑھ رہی تھی اور ارے سالہ وغیرہ سے وہ بہت اچھے سے پڑھ رہی تھی تو وہ اس کو بہت زیادہ لگتا تھا کہ یہ جو اور میں اس کو لوگوں کو بتاؤں گی کہ یہ ایسا بھی ہوتا ہے طریقہ ضروری نہیں ہے کہ اتنی زیادہ اس طرح سے جو ہمارے جو لوگ مطلب یہ کوئی بات ہوتی ہے تو وہ علماء بھی اور عام لوگ بھی خواتین بھی بہت سی طرح سے لانا لڑنا غصہ تو ان, ان سب چیزوں کے بغیر بھی بہت اچھی طرح بات ہو ہے تو اس میں وہاں پہ وہ ارسال وہاں پہ لے جا کے دیا تو وہ جو وہاں پہ خاتون کی جو پوسٹ کروا رہی تھی وہ اس کی دشمن ہو گئی اور ایسی ہوئی وہ تو مطلب یہ کہ اس کے لیے اتنا وہاں پہ سروائو کرنا مشکل ہو گیا کہ وہ مطلب تان تانے یہ وہ لیکن وہ کہتی کہ میں اللہ کے لیے آ رہی ہوں میں قرآن سیکھنے ہوں کر لیکن وہ تو کسی اور وجہ سے اس کا جانا بند ہو گیا لیکن اس نے اپنے گھر میں سٹارٹ کیا اپنے گھر میں اس نے یہ جو تسکیر القرآن ہے اس پہ سٹارٹ کیا لیکن یہ کہ محلے سے کوئی نہیں آتا تھا وہ جا کے سب جگہ دعوتیں دیتی تھی وہ ایک کوئی خاتون آ جاتی تھی دو آ جاتی تھی لیکن یہ کہ وہ مطلب خواتین آتی ہیں اور اگر کسی وجہ سے نہ ہو رہا ہو تو پڑوس پر میں ہو جا کو خود بلا کے اپنے گھر میں کر لیتی ہیں کہ اس نے بہت قبر سے کام لیا ظاہر دعا سے بھی کام لیا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو وہ ایک عام انسان تھے انہوں نے اپنی مشکلات اپنی تکلیفیں روحانی طور پر بھی برداشت کی جسمانی طور پر بھی برداشت کی اللہ تعالی کی مدد بھی آئی لیکن ہر طرح کی انہوں نے مشکلات اٹھائیں تو آج کے زمانے میں جیسے زیبا نے کہا ہے کہ آج کل تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ ایون اب یہ ہم فون پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں ہمیں باہر نکلنا بھی نہیں پڑ رہا ہے تو آج کے دور میں آسان ہے یہ سب کچھ کرنا اور ہم کوشش کرتے رہے محنت سے صبر سے کام لے تو کا کا کا ایک پورا گروپ ہے خواتین کا, اس کے پورے علاقے کا اور آتی ہیں اور وہ بہت ظاہر ہے کہ ہر ایک ایک عورت جو ہے وہ ایک نسل کی تربیت کر رہی ہے تو وہ آگے جا رہی ہیں تو مجھے تو بس یہی خیال آ رہا تھا جی بہت شکریہ تو ہمارے پاس ایک پوائنٹ یہ زیبا ہے کہ پریکٹیکلی جو انہوں نے کیا اس سے یہ سامنے آیا کہ صبر سے کام لینا ہے اور یہ شبانہ کی مثال سے یہ بات سامنے آئی کہ اگر ایک آپشن بند ہو جائے تو انسان یہ समझे سمجھے کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے دوسرا آپشن جو ہے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں ہمیں دوسری طرف دوسری سمس میں نکل جانا چاہیے اور دوسرے آپشن کو اویل کرنا چاہیے یہ اس سے پتہ چلا, چلا کہ آپ کی سیرت سے بھی कि چلا کہ آپ کے اگر مرکہ کے حالات خراب ہو گئے تھے تو آپ جو ہے تعریف کے لیے چلے گئے پھر مدینہ چلے گئے اور آپ اپنی جد و جہد جاری رکھی اچھا جی آپ شیئر کیجیے پلیز نہیں میں نے تو ہمیں صبر جو ہے نا بہت بڑی چیز ہے اور بہت مشکل چیز ہے مطلب آسان نہیں ہوتا صبر کرنا اور لیکن یہ ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ جو ہے نا سبر کا فوٹو ضرور دیتے ہیں اچھا ہمارے ساتھ کون ہے آپ کے ذہن میں جی, جی میں جی <سلام> بھی اس میں یہی کہوں گا کہ راستے پہ ہوتے ہیں تو یقیناً آپ کو چیلنجز تو ضرور آتے ہیں پچھلے دور کے چیلنجز کچھ اور تھے آج کے دور کے چیلنجز کچھ اور ہیں تو لیکن اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں کہ اگر اس کی رسی کو مضبوطی سے ہم تھامے رہیں گے اور حق کے راستے پر چلتے رہیں گے اور صبر اور ہمت سے کام لیتے رہیں گے اور برداشت جو ہے وہ اور ہمارا ہماری جو ہماری جو نظر ہوگی وہ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہوگی اور جو ہے نا مایوس نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور کیا کہتے ہیں راستے نکالتا ہے اور آپ کو کیا کہتے ہیں اس کا پھر رزلٹ بھی ملتا ہے مستقل مزاجی جو ہے وہ بہت ضروری ہے حق کے راستے میں جی بہت شکریہ تو آپ کا مین پوائنٹ جو آیا ہمارے سامنے وہ یہ کہ حق کی راہ کے لیے مستقل مزاجی بہت ضروری ہے آپ ہمت ہار کے نہ بیٹھ جائیں مستقل مزاجی سے کام لیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی یہ آپ کا پوائنٹ آیا اس کے علاوہ اور کون ہیں ہمارے ساتھ شامل ہوئے السلام علیکم جی وعلیکم السلام تو میں شیئر کروں اپنا جی آپ یہ جو پوائنٹ ہو چکے ہیں اس کے علاوہ دیکھیں اس چیپ میں سے جو آپ کچھ شیئر کیجئے کوئی پوائنٹ جی یعنی اسی اس پوائنٹ میں ایک چھوٹا سا وہ شامل کرتا ہوں کہ یعنی مستقل مزاجی یا سارے مصائب کے باوجود کام کرنا یعنی دعوت کے ریلیٹو ہی انہوں نے کام کیا ایسا نہیں کیا کہ سب سے پہلے دوسرے قبائل کی مدد حاصل کی جائے آ, پھر اس کے سپورٹ حاصل کیا جائے پھر اس کے بعد کام کریں بلکہ انہوں نے اس کی نسبت سے ہی کام کیا پہلے دعوت پیش کی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آ, وہ بھی مانگی کہ اپنے سپورٹ میں لے لیں تو دعوت کے کام کو انہوں نے سب آ, آ, اولین ترجیح دی ہر حالت میں تو یہ بہت بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جی جی بالکل جی اور دوسرا دوسرے پوائنٹ دوسرے پوائنٹس جو ہیں جو قبیلے جو ہیں یعنی ایسا بھی ہوتا ہے ہم ہم سب ہی اسی طرح کے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز سمجھنے آنے سمجھ آنے کے باوجود بھی ہم کو خدشات ہوتے ہیں جیسے بہت سارے قبائل جو ہے اس با, ان کے بات کی تحسین کی اور پھر بھی جو ہے وہ اس سے ہٹے رہے اس لیے کہ جو ہے ان کو خدشہ یہ تھا کہ جو ہے ہمارا مستقبل کیا ہوگا یا دوسرے لوگ جو ہیں پھر ہمیں ہم سے لڑنے آئیں گے آہ ہماری آہ مخالفت کریں گے یہ پوائنٹ تھا تو اس سے ہمیں یعنی سبق لے کر کے ہم کو ان چیزوں سے جو ہے بچے رہنا چاہیے چاہے خدشات کتنے بھی ہوں اگر کسی چیز کو ہم Uh, حق سمجھیں اس کو حق کا ساتھ ہر صورت میں دینا ہے uh, دوسری بات جو ہے دعا uh, جو ہے uh, طائف کے بعد uh, uh, حادثے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی یہ بڑی uh, وہ ہے یعنی خدا uh, خدا کی شکایت نہیں کی خدا سے شکایت کی بالکل. جی اپنی بے بسی کی. اب اپنی بے بسی کی خدا سے شکایت کی کہ یہ کہا یہ نہیں کہا کہ جو ہے خدا تو میری مدد نہیں کر رہا ہے انہوں نے یہ جی کہا, جی کہا کہ اپنی کمزوری کا اظہار کیا اپنے شارٹ کمنگس کا بتایا کہ جو ہے میں کر نہیں سکا اور اس کے جی لیے مدد مانگی تو یہ بہت ہی ٹچنگ ہے یہ جی ہاں ہم کرتے ہیں خدا تو ایسا نہیں تھا جی بہت اچھا جی जी बहुत बहुत बड़ी बहुत बड़ी बात है वो और दूसरा ये जो है आ, अनसार का जो है हेल्प करना जो है एक तो होता है आने कई वजूहत होते हैं जिसके वजह से आदमी जो है वो हक को आ, पहचानता है वैसे तो वो हक को पहचान के आए हैं लेकिन उसके अलावा दूसरे हालात भी थे जो उनको اس طرف آمادہ کیا ایک تو جو ہے آپسی لڑائی تھی اور دوسرا جو ہے یہودی اقتصادی استحصال تھا اس کی وجہ سے اور انہوں نے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہودیوں سے سن بھی رکھا ہوا تھا کہ جو ہے عرب سے ہی جو ہے ایک پیغمبر بےست فرمائیں گے اور تو جب ان کو پتا چلا تو فوری جو ہے انہوں نے ایکسپٹ کر لیا اور ایکسپٹ کرنے کے بعد جو ہے پوری سارے ان کو بھی خدشہ تھا یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ پیس کیک ہو جائے گا ان کے لیے تو اس خدشہ خدشات کے باوجود بھی یعنی آگے چل کے آئے گا یا نہیں آئے گا نہیں میں دوسری سیرت کی کتاب مولانا کی ہی اس میں پڑھا تو جب یہ بائت لے رہے تھے لوگ ایک صحابی ان کے چچا تھے ابھی وہ مسلمان ہوئے بھی نہیں تھے لیکن ان کا ساتھ دے رہے تھے تو جب بیت لیتے وقت جو ہے انہوں نے کہا آپ کو پتا ہے آپ کس چیز پر بیت لے رہے ہیں اس بیت لینے کا مطلب ہے آپ اپنی جانوں کو گوائیں گے آپ جو ہے بے گھر ہو جائیں گے آپ یہ سب ہو جائیں گے تو ان کے سردار نے کہا اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی لفظ میں کہا جنت تو فوری انہوں نے کہا آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے ہم اب کرتے ہیں okay. جی تو okay. that is also very touching, uh, scene ہے انہوں نے پھر اس کے بعد جو اب اب ہجرت پہ پتا چلے گا کہ کس طرح ان لوگوں نے uh, uh, قریش کا ساتھ دیا اور جی بس یہ پوائنٹس تھے Yeah. جی ہمارے پاس یہ پوائنٹ آ گئے کہ ایک تو یہ آیا کہ صبر سے کام لینا چاہیے دوسرا آیا مستقل مزاجی سے کام لینا چاہیے اور دین کی دعوت دینے میں اور پوائنٹ یہ آیا کہ اگر ایک آپشن آپ کو نہیں ملا تو آپ دوسرے آپشن جو ہے ان کو اویل کرنے کی کوشش کریں اور آپ نے جو پوائنٹ بتایا اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی خاص بیک گراؤنڈ ہوتا ہے لوگوں کا کوئی اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ یا دین ہی کوئی ایسا ان کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کے لیے بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے تو ہمیں ایسے لوگوں کو جو ہے ایسے لوگوں تک بات پہنچانی چاہیے کہ جن کے لیے یہ ہو کہ وہ ایزلی سمجھ لیں گے ان کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہوئے اور ایک پوائنٹ یہ کہ اس میں جو یہ بھی تھا کہ آپ نے یہ بھی کیا کہ جتنی جو ادھر ادھر طاقتیں تھیں مسلمانوں کی ان سب کو جو ہے کیا کیا ایک مرکز پہ تو اس سے ہمارے لیے یہ بھی کلک ہوئی یہ like تو ان کو اکٹھا کیا جائے جیسے کہ ہم لوگ کر رہے ہیں یہاں پہ کے سب کی ایک جیسی ذہنیت ہے تو یہ بھی بہت ہیلپ فل ہو سکتا ہے اور اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جو بھی اگر آپ کریں جو پلاننگ کریں جیسے آپ کے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے وہ لوگ لیکن آپ نے جب وہاں से آ, سفر کا ارادہ کیا اپنی پلاننگ کی تو ایک تو وہ بالکل پرفیکٹ کی اور پھر یہ ہے کہ جب تک اس کو راز نے رکھا جب تک کہ اس پر عمل نہیں کیا آ, اس لیے یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا ہے اس میں لیسن کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی پلاننگ ہوتی ہے دور کی اور ابھی وہ اس پر آ, شیف چلی بنے ہوتے ہیں لیکن سب ظاہر کر دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ سامنے والے کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ اس کے اگینسٹ جو ہے اپنے آپ کو تیار کر لے وہ ہو جاتا ہے. تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے جس طرح سے کچھ آتا ہے مجھے وہ حدیث ٹھیک سے یاد نہیں آرے. اس کا مفہوم یہی تھا کہ اپنے ارادوں کے پورے ہونے تک کسی کو خبر نہ دو کچھ اس طرح کا مفہوم تھا تو کام لینا چاہیے ایک, ایک اور حدیث بھی اس پر چشمہ ہوتی ہے وہ کسی اور میں کہا تھا منسمتا جو خاموش رہا وہ کامیاب ہوا جی بالکل بالکل بالکل صحیح کا جزاک اللہ اچھا تیزی سے میں جا رہی ہوں کچھ لوگ رہ گئے ہیں وہ آگے کور کر لیں گے کہ یہ اگلا جو ہے نا ہجرت گیارہ مشکل ہے یہ, آ... بہت... رہا مشکل رہا. ہے یہ آ... ہجرت اتنے سوالات آئیں گے جی. تو اس کو یہاں تک اگر پڑھ لیں یہ آ... کریں, 99 سے 100 پیج تک تاکہ ہمیں پتہ چلے انہوں نے کیا لرن کیا اچھا جیسا میری تو لرننگ یہی ہے جب آپ یہ جو ہوپ ہوتی ہے یہ جو بڑی ہوپ جو ہوتی ہے نا اس کو مینٹین جو کرنا ہوتا ہے نا وہ بڑے اس کی بات ہوتی ہے کیونکہ آپ کی جو ہے نا وہ ہوپ ڈاؤن بھی ہو جاتی ہیں تو لیکن اس کو جو چیز جو کمپنسیٹ کرتی ہے اس کو جو فیت بہت زیادہ کمپنسیٹ کرتا ہے اور جب آپ ڈسکوری کے جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کو اپنی ٹریننگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے دیکھیں یہ اس طرح سے ہو نہیں سکتا کہ ہم اپنی ٹریننگ نہ کریں اور دعوت کا کام کریں جب ہم دعوت کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنی ٹریننگ بہت زیادہ کرنی ہے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے اپنے اوپر اور وہ جو ڈسکوری کا جو پروسیس ہے اور وہ جو اللہ تعالیٰ سے جو حب شدید ہے وہ اتنا زیادہ ہماری لائف میں ہونا چاہیے کہ وہ ایور لاسٹنگ کے اندازے میں ہو اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ہمیں اپس رہیں گے ہماری لائف پرسنلی آتے ہیں اور اس کو آپ پھر کر سکتے ہیں اس کو آپ مینٹین کرنے کا اس طرح سے یہ نہیں ہے کہ آ, ایک دن آپ بہت زیادہ جوش و خروش کے معاملے میں آپ دن رات لگا رہے ہوں اور پھر اس کے بعد جب کوئی ایسا معاملہ آئے جو کہ ہفتوں اور مہینوں تک اپنے یعنی کہ ڈپریشن میں چلے جائیں اور آگے نہ چلیں اور یہ ہو سکتا ہے اس خوف کو لیکن اس کے لیے جو ہے وہ جو, جو سب سے اچھا جو اس کا عمل ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو سیکلوژن میں چلے جائیں اور اپنی تربیت آپ کریں اپنا جو تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بنائے اور وہ جو دیکھیں کہ کہاں پہ کمی رہ گئی ہے جہاں پہ کمی آتی ہے تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کی طرف سے مزاحمت اور جو کہ ہمیں آگے بڑھنے سے روکتی ہے اور اس ریکنگ کو کرنے کے لیے اس کو کرنا چاہیے کہ جب میں میری یعنی کوششیں کم پڑھنے لگ گئی ہیں یا میرا جو اپنی تو ہمیں وہ ٹھیک کر کے اپنے جلد سے جلد اس کو ٹھیک کر کے اور اپنے لائن میں چلنے کی ضرورت ہے مطلب اپنی پریکٹیکل کے ذریعے سے تو آپ صلاح کا جو تھا وہ آ, کیونکہ وہ لیول بہت زیادہ ہائی تھا تو آ, لیکن آ, جہاں تک ان کی لائف سے پتہ چلتا ہے تو وہ ہر بار لرننگ کرتے, کرتے رہتے تھے وہ بہت زیادہ آ, وہ تھے بہت زیادہ وائڈ وزم والے تھے اور ڈائیورسٹی اسی وجہ سے آتی ہے ان چیزوں کی طرف سے کہ اگر ایک ذریعہ آپ کا کامیاب نہ ہو تو آپ فوراً ہی دوسرا ذریعہ دوسرا آپشن استعمال کرنے لگ جائیں اور اس کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کانسٹینٹ لرننگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری ذات کا یہ پہلے ہوتا ہے کہ ہم اپنی ذات کو نہ بھولیں جب ہم جا رہے ہیں دوسروں کے لیے تو مس پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جی بہت شکریہ آپ کا پوائنٹ ہم نے में जो شروع میں جو ڈسکس کیا تھا وہ ہے تو آپ کا یہ ہے کہ ایک تو آپ نے عبادت جو ہے جو ہم نے پہلے پڑھا تھا حقیقت یہی ہے کہ انسان جو ہے جو اللہ کی عبادت کرے گا تو اس کا اثر جو ہے بندوں کے ساتھ معاملات میں اور اخلاق میں نظر آئے گا یہ ہماری ہو گئی جو آپ نے جس کو کہا ہے کہ اپنی پرسنالٹی جو ہے اس کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں آ جائے चीज और दूसरा जो دوسرا جو آپ نے کہا شہادت اسی وقت دے گا جب کسی چیز پر کسی چیز کو وہ بالکل بہت اچھی طرح سمجھا ہوا ہوگا اور جو آپ نے حب محمد کا حب ال کا جو کہا تو وہ یہی ہے کہ دعوت حق کے لیے اٹھے گا وہی شخص جس کو اللہ تعالی سے بہت شدید محبت ہوگی جب اسی اس سے پہلے وہ اٹھ نہیں سکتا دعوت کے لیے جب اس کو شدید محبت ہوگی تو اس کا یہ دل چاہے گا کہ جو چیز میری سمجھ میں آ اس کو میں دنیا تک پہنچاؤں تو یہ اسی لیے جو ہے شہادت حق ہے یہی کہ پہلے آپ نے جب وہ حق کو سمجھ لیا آپ کو اس پہ بہت ہی کانفیڈنس اور آپ بالکل مطمئن ہیں اور یہ دعوت حق پھیلانے والوں کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ پہلے وہ جو کہہ رہے ہیں اس پر ان کا پورا یقین ہو اور ان کے نہ صرف یقین ہو بلکہ وہ ان کے نظر بھی آ رہا ہوں اور دوسری بات جو آپ نے کہی کہ یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط تو اس کے لیے تو سورہ مدثر سور مزمل اس میں تو آیا بھی یہی آصف سلم کے لیے کہ آپ اٹھیے اور آپ کو اس کام کو پہنچانے کی ذمہ داری سے پہلے آپ سے کہا گیا کہ ہم آپ پر بڑا بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں اور رات کی نماز آپ کے لیے فرض کی گئی تو یہ آپ کے سارے پوائنٹس جو ہیں یہ ماشاء اللہ بہت اچھے سے इसमें ہو گئے اس میں اب ہم آگے بڑھتے ہیں جو لوگ رہ گئے ہیں تو ان سے ہم یہ ہجرت میں جو ہے ان کے मेरा شاء اللہ تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارا بہت اچھے طریقے سے یہ ہو گیا یہ والا چیپٹر اس میں اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو کر لیں ورنہ آگے بڑھتے رہ گئی وہ یہ تھی کہ اس وقت جو قبائلی روایات جو مضبوط قبائلی روایات تھیں وہ اس نے ان روایات نے بھی نبی کرمسلم کو مختلف مواقع پر پروٹیکشن بھی دی ہے اور وہ روایات وہ اچھی روایات جو تھی کام بھی آئی ہیں تو اسی کو اگر آپ اس وقت ویسٹرن سوسائٹی میں دیکھیں تو ویسٹرن سوسائٹی کے اندر بھی بے تازہ کوالٹیز ہیں اور ان کوالٹیز کو ایکسپلور اور ایکسپلائٹ کر کے آپ ان تک اپنے پیغام کو پہنچا سکتے ہیں نبی کی آمد ہونی ہے بلکہ اس میں بہت سارے یہودی ایسے بھی تھے کہ جو مدینہ اور مکہ کے چاول طرف آ کے آباد ہوئے تھے صرف صرف اس کو بنیاد پہ جو وہاں پہ ان کی آبادی جو تھی اس وجہ سے ذہن میں آتی ہے کہ نبی وسلم انتہائی سوچ بچار اور بہت ہی گہری پلاننگ کرتے تھے آپ دیکھ لیں کہ ہجرت کی بھی انہوں نے جو پلاننگ کی وہ چھ مہینے تک کرتے رہے اسی طرح مختلف مواقع پہ جو مشکلات پیش آئی اس کے, کے رد کے لیے آپ نے شدید سوچ وچار اور انتہائی لمبی اور گہری پلاننگ کی تو آج ہمیں بھی اسی سنت کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور جو دن کے کام کو ہم کرنے کے لیے آگے بڑھے ہیں اس کے لیے انتہائی سوچ بچار اور پراپر پلاننگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیک جی اچھا گراؤنڈ ہوتا ہے لیکن آپ نے اس کی امپلیمنٹیشن بتا دی کہ یہاں پر جیسے ایک دم مجھے آپ کی بات سے یہ سمجھ میں آئی کہ واقعی یہاں کے لوگ جو ہے بہت زیادہ زور دیتے ہیں تو وہ جب ان میں وہ اخلاقیات ہیں تو ہم ان کو وہ بہت آسانی سے جو ہے صلاحیت اچھا اور, उस... اور شوق جتنا اس قوم کے اندر وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا سب وے سے لے کے بسوں کے اندر کھڑے اور بیٹھے ان کو پڑھتے رہتے جی یہ اور پوائنٹ بتا دیا بالکل کہ اگر ہم لوگ دیکھے کیا, کیا چیزیں ان میں اچھی ہیں اور اسی کے تھرو ہم جائیں جی جزاک اللہ بہت اچھا بیگم کہہ رہی تھی کہ پاکستان میں جو ہے نا وہ ریڈنگ کی عادت بالکل نہیں ہے اور اگر ہے نا جن لوگوں میں تو وہ لوگ جیسے ناول پڑھتے ہیں خواتین جو ہیں وہ جیسے اس طرح کے ڈائجسٹ پڑھتی ہیں یہ ناول پڑھتی ہیں کہ وہ جس میں گھریلو وسائل ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں وہ ہوتی ہیں تو یہ کہ یہ وہ بتا رہی تھی کہ جب یہ جو بک انہوں نے کی ہے الربانی ہے وہاں پہ وہ یہ کرتی ہیں کہ ہر ہفتے وہ ایک حدیث کی کاپیز نکال لیتی ہیں دس بارہ پندرہ لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ نا تو یہ کہ وہ بکس کو نہیں لے کے جاتی ہیں. بس ایک ایک پیپر سب کو دے دیتی ہیں تو وہ بتا رہی تھی کہ مطلب سب لوگ اتنے شوق سے اس کو دو دو تین تین بار پڑھتے ہیں تو یہ تو یہ بہت بہترین پڑھتےل ہے کہ جوسر کہہ رہی تھی کہ مطلب ٹریننگ کے لیے انسان کتنے کتنے پیسے لگاتا ہے کہ آپ کی سال ٹریننگ ہو تو یہ بکس تو ریڈ کرے بنانے والی تو یہ تو آپ کی اتنی اچھی ٹریننگ کرتی ہے جی بالکل بھائی وکار وہ نہیں چاہیے آپ جو ہے یہ پورا پڑھ سے ہجرت اور اچھا اچھا اچھا کون رہے گی آپ میں ہوں اچھا کافی دیر سے میں بھی اپنے وہاں پر نہیں ہوں کہیں اور ہوں مگر اسی لیے میں میوٹ کری رہی تھی اپنا فون بس یہ میں یہ سارا سن کر یہی سمجھ سکی ہوں کہ آپ کو اوپن مائنڈیڈ رہنے سے آپ لوگوں کے یہ نہیں ہے کہ اپنا ہی پوائنٹ ان کو اوپر کافی مطلب یہ توجہ دے ان کا بھی سنیں اور پھر ان کو اس طریقے سے سمجھائیں کہ وہ لوگ آپ کا پوائنٹ ایکسپٹ کر سکتے ہیں اسلام کی دعوت یہ مجھے اور پھر ایک جیسا دوسرا وہ ہوتا ہے جو آپ بول رہے مزاجی جو رہتی ہے وہ لگن کی ہے وہ جو انسان اگر آپ ایک ہی مطلب ایک اس کو اللہ سے محبت ہے اور وہ اپنی لگن میں کہ یہ مجھے دعوت کا پیغام پہنچانا ہے لوگوں تک وہ اس میں کامیاب ہوتا ہے مطلب اس کے ساتھ اس کو اوپن مائنڈیڈ رہنا چاہیے کہ مجھے بھی ان کی بات سننا ہے اور یہ نہیں ہے کہنا ہے تو اس طریقے سے نہیں وہ دعوت کا مجھے یہ پوائنٹ زیادہ ضروری لگتا ہے جی جزاحت صحیح بات جی پڑھانا پھر آپ پڑھ دیجیے یہ ہجرت پر ہجرت مدینہ کے قبائلی انصار نے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا ساتھ دیا وہ تاریخ کا ایک حیرت انگیز واقع ہے لوگ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ بدلے کے طور پر ہوتا ہے وجود میں ہے. مردہ لوگوں کے بارے میں یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ وہ بزرگ ہیں اور ان کے اوپر خرچ کرنا یا چڑھاوا چڑھانا اور اولاد اور अंबाल میں ترقی का باعث کھولنا مگر معلوم انسانی تاریخ میں غالباً یہ پہلی نہایت مثال ہے کہ ایک خواہم نے خالص مقصدی بنیادوں پر لٹے پٹے مہاجرین کے لیے اپنے دروازے کھول دیے ان کو نہ صرف اپنے گھروں میں جگہ دی بلکہ مواقع قائم کر کے ان کو ٹھگے بھائی کی طرح اپنی جائیدادوں میں حصے دار بنایا اور یہ سب کچھ جانتے ہوئے کیا کہ مہاجرین کی امداد صرف اقتصادی قربانی کا ہی معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ ارب و ازم کے خلاف اعلان حضرت علی کے یہ دو الفاظ ہیں اور تو انسار کا یہ حال تھا کہ ہر ایک مجھے پتا تھا کہ مجھے میزبانی کا شرف آتی ہو۔ حتیٰ کہ میں پڑا کی اس کی پورا اندازی کی نوبت آ گئی انہوں نے اپنے اموال کے بہترین حصے کو مہاجروں کے حوالے کر دیا ان کی غیر معمولی اثار کے باوجود ان سے باقاعدہ عمدوں کی تقسیم میں دوسروں کو ان پر ترجیح دی جائے مگر وہ اس کے لیے جھگڑا نہ کریں گے مدینہ کی زندگی آپ کے لیے کوئی آرام کی زندگی نہ تھی اہل عرب کی متحدہ جارحیت کے بارے میں تمام اندیشے اپنی بدترین شکل میں صحیح ثابت ہوئے حضرت ابھی بن کا آپ بیان کرتے ہیں جب آپ اور آپ کے اصحاب مدینہ اور انسان نے انہیں دی تو اہل عرب نے اور ہتھیار کے ساتھ صبح کرتے قریش نے تمام عرب نے پہلے مدینہ کے معاشی بائیپاس کا اعلان کر دیا شہر کی معاشیات اچانک بڑھ جانے والی دنتا آبادی کے لیے انتہائی ناکافی ہو گئی اس پر مزید آئے ہونے والی جنگوں کے اخراجات اپنی آخری بدلے پر پہنچا دیا حضرت پیغمبر اسلام کو مدینہ میں دیکھا ردی کھجورے بھی اتنی میسر نہ آتی جس سے اپنا پیٹ بھر سکیں بعد کے دور میں حضرت عائشہ سے کسی نے چراغ کا ذکر کیا تو انہوں نے جواب دیا अगर हमारे पास چراغ जलाने के लिए تیز ہوگا تو हम بے سرو سامان کی وجہ سے ہمارے قدم چھنی ہو گئے اور ہم نے اپنے پیروں پر تیچرے لپیٹ لیے اس لیے اس وزبا کا نام دارت القاعت کے سفر میں کھانے کا ذخیرہ اتنا کم ہوتا کہ بعض اوقات لوگ کھجور کھانے کے بجائے چوستے تھے اور بقیہ کمی کو ببول کے پتوں اور ذریعے پوری, پوری کرتے تھے اس پر مزید اضافہ وہ بیماری تھی جو غذاؤں کی عادت کی تبدیلی سے پیدا ہوئی مکہ کے باشندے گوشت اور دودھ کے عادی تھے مدینہ میں انہیں کھجوریں کھانے کو ملی تبراہی نے روایت کیا ہے کہ ایک روپ جب آپ جمع کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لائے ایک مکی مسلمان نے چلا کر کہا اے خدا کی رسوم کھجور نے ہمارے پیٹوں کو چڑھا دیا ہے آب آب مدینہ کے بعد عملی اور تاریخی طور پر دعوت کے مرحلے سے نکل کر عملی مقابلے کے مرحلے میں داخل ہو گیا ہوں हो دعوت میں آپ کا اصول یہ تھا کہ لوگوں کے معاشی سیاسی قبائلی اور اس طرح کے دوسرے نظاری مسائل کو نہ چھیڑتے نہ چڑتے ہوئے اس سے خالی کرائی کہ میں صرف پرام طور پر اپنا دینی پیغام پہنچاؤں گا اس کے علاوہ تمہاری درمیان کوئی سیاسی اقتصادی یا قبائلی جھگڑا نہیں کھڑا کروں گا آپ نے ان سے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں میں تمہارے ہاں آؤں تو کیا تم میری حفاظت کرو گے تاکہ میں اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دوں اور میں میں تم سے کسی کسی کو چیز مجبور نہیں کروں گا کے مقصد کی حیثیت سے یہ کام اب بھی بدل جائی تھا مگر اب اسلام کو ایک اور چیز سے نمٹنا تھا اور وہ ماحول کے پیدا کردہ عملی مسائل تھے اس سلسلے میں آپ نے اپنے سامنے بنیادی اصول یہ رکھا کہ ایسے طریقے اختیار کیا کیے جائیں جس سے لوگوں کے دل اسلام کے لیے نرم ہو جائے اور لڑائی بھڑائی کے بغیر اسلامی مقاصد تک پہنچنا ممکن ہو سکے یہی وہ بات ہے جس کو آپ نے ان لفظوں میں بیان پر ایک مہینے تک کی مسافت کے, با... کے روگ سے میری مدد کی گئی اس طریقے عمل کے دو خاص پہلو تھے ایک قوت مرحبہ کا حصو دوسرے تالیف قرب جزاک اللہ تاریخ کریں گے کہ آپ کو اس میں سے کوئی ایک پوائنٹ بتائیے جون میں پہلے بھی دوسری ڈسکشن کر رہے تھے اسی کو اس کے ساتھ جوڑوں گا وہ یہ ہے کہ جس طرح ابھی باقی نے بھی اس کی طرح ذکر کیا کہ جب انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ شعوری طور پر ہوتا ہے جس طرح کے پیغمبر نے خود شروع کیا اس کے بعد لوگوں نے اسی طریقے سے میسج کو ایکسپٹ کیا وہ پھر آپ کا مائنڈ سیٹ کچھ اور ہوتا ہے اور اس مائنڈ سیٹ کے اندر جو چلتا ہے وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے می <coughs> ڈیفرنٹ ہوتا ہے کمپیئر ٹو آرڈنری جو لوگ سوچتے ہیں میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو آپ ابھی کچھ ذکر کر رہے تھے آپ اسی ڈسکشن کے حوالے سے کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت جو سارے مسلمان ہیں اس کے اندر کتنے لوگ ہیں جو کہ شعوری طور پر اللہ کے میسج کو قبول کر کے اور اس کو پھیلانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو اگر ہم حقیقت سے دیکھیں تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ یہ جو ڈسکوری پروسیس ہے وہ بہت ہی ایک بہت ہی بڑا مسنگ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے یہ سارے پوری دنیا کے اندر جو اسلام کا جو خدا کے میسج کا جو توہین کی ہے وہ مسلمانوں نے خود کی ہے ساری کی ساری وہ کسی نے کچھ نہیں کہا مسلمانوں کو تو میں اس کی طرف اس لیے اشارہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں اور لوگ بھی جو ہیں مولانا نے سب سے بڑا جو میرے نزدیک کام کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ دین کی جو شروعات ہوتی ہیں وہ ڈسکوری سے شروع ہوتی ہے جس طرح کے یہ پیغمبر کی اصل سنت ہے جس کو فالو کرنا چاہیے وہ چونکہ ان جنرل مسلمانوں میں بہت ہی مسنگ ہے اس کی وجہ سے ان کی اسٹریٹجی ان کی وہ ہر چیز ہو گئی ہے یعنی کہ وہ اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا یہ حجرت کا واقعہ بھی آپ نے یہ سسٹر فرحان میں پڑھا اس کے بھی آپ دیکھیں وہ جو سارا اثار قربانی اور پیغمبر کا رویہ جو ان کے ساتھ دو ہیں ان کا رویہ وہ اسی لیے پاسبل تھا کہ یہ سارے جو لوگ ہیں ان لوگوں نے اس پیغام کو بالکل شوری طور پر ایکسپٹ کیا یعنی کہ ان کو اس کو یقین تھا تو یہ ساری سیکریفائسنگ اسپرٹ پیدا ہوئی نا جی تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں ساری میری بات کا لب لباس یہ ہے کہ اس ڈسکوری جو پروسیس ہے اس کو ہمیں بہت ہی زور دینا چاہیے ایٹ اینی اسٹیج آف آر لائف کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پیغمبر کی ڈسکوری شروع ہوئی بہت عرصہ پہلے پیغمبر پہ بننے سے بہت عرصہ پہلے لیکن میرے خیال کے اندر وہ ان کی وفات تک جاری رہی اور آگے بھی جاری رہے گی کی کیونکہ خدا کا جو ڈسکور کر رہے ہیں اس کی اس کو ڈسکور کرنا اس کی چیزوں کو ڈسکور کرنا یہ کوئی ایسا پروسیس نہیں ہے کہ میں نے آج ڈسکور کر لیا تو you know میں آئی ایسی کہانی یہ نہیں ہے یہ ایسا ہے کہ ہر روز جو ڈسکور کر رہا ہے وہ ہر روز ایک نئی چیز ڈسکور کرتا ہے اور کرتا رہے گا میں کہتا ہوں قیامت کے بعد بھی کرتا رہے گا جنت میں بھی یہ کرتا رہے گا وہ ادر وائز تو کوئی اٹریکشن ہی نہیں ہوگی انسان کے لیے وہاں پہ بھی تو یہ ساری جو ہم باتیں کر رہے ہیں اس میں ایک میں صرف آپ دیکھتے ہوں گے اس کی طرف کافی توجہ دلاتا رہتا ہوں اپنے کمنٹس کے اندر کہ یہ ہماری ہے نا مسلمانوں کے حوالے سے ٹھیک نہیں ہے یعنی کہ میرے حوالے سے بھی آپ مجھے بھی اس میں اپنے آپ کو انکلوڈ کر رہا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ جس سوسائٹی نے دنیا میں ترقیاں کی ہیں مسلمان ان کو کیا بتائیں گے انکلوڈنگ جبکہ یعنی جو ہوتی ہے یہ سمجھ لیں کہ ابھی بفور ڈسکوری प्रोसेस کی باتیں ہو رہی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی ڈسکوری پروسیس کے اوپر بہت زور لگانا چاہیے क्योंकि उसी سے सारी हमारी जो خصوصیات ہیں جو کہ پیغمبر کہ پیغمبر سے شروع کر کے جو ان کے ساتھ لوگ تھے ان میں پیدا ہوئی یہ discovery, discovery کا نتیجہ تھا تو جب یہ واقعات پڑھتے ہیں آپ کسی عام موروی صاحب کو بھی جا کے مسجد میں کی, دنیا میں سن لیں گے بڑی ہجرت کی شانے بیان کرے گا لیکن ڈسکوری پروسیس کی میں کیا یہ اس کا فائدہ بات کرنے گا جب میں نے ڈسکوری نہیں کیا میں کیا سمجھوں گا کیا کنوے کروں گا تو یہی میں نے بات کرنی تھی یہ ایکچولی آپ نا جب یہ کتاب شروع ہوئی تھی شاید آپ تھے نہیں کیونکہ اس میں جو یہ عبادت اور عبادت کے تقاضے ہیں نا حقیقت یہی رکھا گیا تھا کہ یہ عبادت جو ہے یہ ہے کیا اور اس کے کیا تقاضے نا وہ ساری اس میں جو ہے یہ شروع میں ہی بتا دی گئی کیونکہ پہلی چیز عبادت ہے اور پھر دوسری چیز جو ہے پھر جب اس عبادت کو اس چیز کو اللہ کو ڈسکور کر لیا سمجھ لیا تو اب اس دین کو کس طرح پہنچانا ہے وہ ہمارے نبی کی کیا اسوائے حسنہ ہے کیا سنت ہے اس کو اب ہم ڈسکس کر رہے تھے اور یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ دین کو قانونی طور پہ ہم نے لیا روحانی طور پہ نہیں لیا نا تو جب قانونی طور پر لیتے ہیں تو پھر وہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ ہر چیز قانونی طور پہ ہی دیکھتے ہیں لیکن یہ شروع میں جیسے عبادت کے تقاضے اگر ہم پورے کریں گے انشاءاللہ تو وہ خود بخود جو ہے وہ ڈسکوری جو آپ کہتے ہیں اور جو روحانیت میں اسے روحانیت کہتی ہوں کہ اس لیول پر آ جائیں گے انشاءاللہ اور وہ ایوری ڈے جو ہے وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بڑھتی رہتی ہے تو اس کے بعد اس سے تو وہ تو ہمیں اپنی چیزیں کرنی ہی ہیں لیکن اب یہ کہ یہ طریقہ کیا کیا جائے گا اس کو دعوت سوری oh, uh, جو طارق بھائی جو بات کر رہے ہیں وہ مائنڈ بیس اسپرچویلٹی شعوری دریافت اور وہ اس کی بات کریں مارفت کی بات کر رہے ہیں روحانیت جو ٹریڈیشنل روحانیت ہے ہم اس کی بھی بات کر رہے ہیں وہ جی جی میں سمجھ رہی ہوں اس کو روحانی انسان کا ایک مارتی وجود ہے ایک روحانی وجود ہے جس کو مولانا ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو جو اسپرچل اس کا جو وجود ہے اس کو انکریز کرنا ہے اس کو بڑھانا ہے جی تو اس میں یہ سمجھ اور جی سوری جسٹ یہ جو بہت امپورٹینٹ جو چیز اس میں آئی ہے اس میں یہ آئی ہے کہ نا جب ہم دعوت کا کام کرتے ہیں نا تو ہم اس کو اس میں ہم اور چیزوں کو نہ کریں اس زمانے میں ہم دیکھیے دیکھ رہے ہیں کہ اس زمانے میں لوگوں کے بہت زیادہ معاشی مسائل تھے جاسی مسائل تھے قبائلی تھے اور بہت زیادہ ایشوز تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی چیز کو کے اوپر فوکس کیا تھا اپنی ذات کو بھی اور اس سے مجھے ملتا ہے کہ ابھی پچھلے دنوں میری بات ہو رہی تھی کلیم بھائی کے ساتھ تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو لوگ نیو کانوٹس ہیں یہ بہت زیادہ ان کی یہ ایشوز ہیں ان کو فیملی سے بے گھر کر دیا گیا ہے ان کا یہ ہو گیا ہے مطلب وہ لوگ انسیکیور وغیرہ اور مطلب جس طرح سے لوٹے پوٹے لوگ ہوتے ہیں اس ٹائپ کے ان کی حالت ہو گئی ہے تو بعض واربل بھی ہو جاتے ہیں تو لوگ ان کو مینیکولیٹ کرتے ہیں تو اب اس سے مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ اگر ہم لوگ ان لوگوں کی توجہ ہے اس طرف کریں کہ جو کیونکہ مسائل سے دوسرے ختم نہیں ہوں گے اور ان کو لیکن ان کو کیا جا سکتا ہے ان کو کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے ایک جب ایک مقصد اور منزل کی طرف انسان کو لایا جاتا ہے تو ابھی ان کی وہ لائف شروع ہوئی ہے اور اگر ان کو پرپس کی طرف لے جایا جائے گا اور اس سے پہلے جو ہے وہ کی طرف طارقائی نے ابھی کہا ہے اور وہ جو وہ جو شعوری بارفت ہے اس کی طرف لے جایا جائے گا تو وہ اس طرف فوکس ہو جائیں گے بجائے اس کے کہ وہ دیکھتے رہیں گے کہ ان کو شادی یا ان کو گھر چاہیے یا ان کو سٹیبل ایک جگہ چاہیے وغیرہ وغیرہ تو آئی تھنک یہ بہت بڑی ایک چیز ہے ہمارے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ ہمیں خود توجہ پر کہاں پہ لے کے جانی ہے جو چیز ان کے تاکہ ان کو اسٹرینتھن کرے اور ان کو اخلاق ان کی بیس کو مضبوط کر دے اور وہ وہی وہ ہوگا کہ ان کو شوری دریافت پہ لا اور ان کو پرپز دکھایا جائے کہ یہ آپ کا مشن ہے یہ پرپز آف لائف ہے اور پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ وہ جو ان کے جو اضافی ہیں, ادھر ہیں وہ کمپنسیٹ ہو جائیں گے اور اسی طرح سے ہوگا لائف میں آپ کو ہر چیز نہیں ملتی ہے اب آپ کو دین مل گیا ایمان مل گیا that, that, that uh, لیکن یہ کہ زائد ہے کہ انسان ہے تو uh, میں یہی بات کر رہی کہ پیراگراف uh, uh, کو پڑھ کے سر آپ کی بات کو میں تھوڑا سا آگے لے کے چلوں گی وہ جیسے بات کر رہے تھے کہ جو لوگ نیو مسلم ہوئے ہیں اور کافی فرسٹریشن نظر آتی ہے ان کے درمیان اور یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے اور ابھی جیسے کل بھی میری ان سے بات ہو رہی تھی اب وہ شروع سے انہوں نے مولانا صاحب کا مٹیریل پڑھا ہے تو اگر آپ ان سے بات کریں تو آپ کو کبھی فرسٹریشن نہیں نظر آئے گی حالانکہ کئی چیزوں میں سے وہ گزر رہی ہیں تو یہ ہے کہ آپ کو وہ فرسٹریشن نہیں نظر آئے گی ان کے اندر آپ کو کمپلیٹلی ڈفرینٹ وہ چیز نظر آئے گی کہ کوئی کمپلینٹ نہیں ہے ایسا تو اسی لیے میں کہتی تھی کہ بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ انہوں نے سب کو بہت اچھے طریقے سے جو مٹیریل لکھا ہے اس کو انہوں نے پڑھا اور سمجھا اور اپنی لائف کو آپ لوگوں نے دو لوگوں نے جو شیئر کیا ہے تو یہ اسی نہیں ہے آپ یہ کہ جو آپ بات کر رہی ہیں لوگوں کو کس طرف لانا ہے تو وہ یہی اس میں دیا ہے کہ جو انبیاء ہمیشہ انصار و کپشیر کرتے ہیں برا قرآن اسی سے بھرا ہوا ہے کہ اس میں یہ دیکھیے یہ جو ہے سیکنڈ میں یہ بات گئی کہ آپ نے کیا ان کا طریقہ تھا کہ جب وہ ہجرت انہوں نے کی تو اس کے بعد انہوں نے کس طرح لوگوں کو بلایا اور کیا کہا انہوں نے کہ لوگوں کو توحید کی دعوت دی آخرت کی دعوت دی اللہ تعالیٰ کی یقین جو ہے وہ بتائی جب اللہ تعالی کی طرف بلایا جائے گا اور وہ بتایا جائے گا تو جب لوگوں کی سمجھ میں آئے گا تو پھر جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ, اس طرح کہ کوئی فرسٹریشن وغیرہ نہیں ہوگی یہ پوائنٹ یہی آپ نے جو بتایا نا یہ اس میں کلیئر ہو گیا جزاک اللہ دوسرا جو کوشر آپ کہہ رہی تھی کہ ان لوگوں کو اس ضرورت ہوتی ہے اور جس طرح کے حالات سے گزرتے تو وہ بھی اسی میں بتایا گیا ہے یہ پیش کے اینڈ میں دیکھیے کہ اس نے یہ بتایا ہے کہ آپ نے دو طریقے کیے تھے ایک تو یہ کیا تھا کہ طاقت کا مظاہرہ کرنا اور دوسرا یہ تھا تعریف قلب تعلیف قلب کے لیے یعنی کہ ان کا دل جیتنے کے لیے جو ہے اس کے لیے تو باقاعدہ جو ہے وہ آگے آئے گا آگے ہم پڑھیں گے کہ آصف وسلم نے کیا کیا تو آپ دونوں کے دونوں پوائنٹس یہاں پر آئے ہیں جو آپ نے کہا ہے نا جی کہ ہمارے لیے کیا ہے اس کا پھر خلاصہ کر دیتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا ہے کہ جب ہم لوگوں کو دین کی طرف بلائیں تو ان کو ہمبارانہ طریقے پر بلائیں انذار و تفشیر جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی اسکیم سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے ان کو آخرت کی خبر دی جائے اور اس کے بارے میں بتایا جائے تو پھر انسان کو جب اللہ کی اسکیم پتہ چلتی ہے تو وہ بالکل اس کی فرسٹریشن نکل جاتی ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے جو کچھ کرنا ہے وہ آخرت کے لیے کرنا ہے اور یہ دنیا آزمائش ہے مجھے تو آزمانے کے لیے بھیجا ہے تو یہ سب کچھ آئے گا اور مجھے جو ہے کیا مجھے چیک کیا جا رہا ہے کہ میں میرے ایک اچھا مجھے انسان بننا ہے اچھے اس کیریکٹرسٹک uh, ہوں میں اور دوسرا جو پوائنٹ آپ نے کیا تھا وہ یہ کہ عملی جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے لوگوں کے دل اسلام کے لیے نرم کیے جائیں اور پھر یہ کیا جائے کہ ان کے لیے جو ہے uh, تحائف وغیرہ دیے جائیں تعلیم عقل کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کیا جائے وہ اس میں آگے ڈیٹیل آئے گی اب uh, کوئی اور uh, کوئی پوائنٹ شیئر کرنا چاہتا ہے یا اس کو ڈیٹیل اور بتانا چاہتا ہے تو آپ لوگوں میں سے جو بھی چاہے جی بتا جی جی. دیں ان دو کے علاوہ نہیں انہی کو میں تھوڑا سا جو ہے میں ایڈ کروں گا آپ آپ نے جو کچھ کہا یہ کہ دعوت جو ہے سینٹرل پوائنٹ ہے یہ باقاعدہ سب جو ہے ریلیٹو ہیں وہ ہمیشہ باقی نہیں رہتے جیسا کہ قوت مرحبہ ہے آج قوت مرحبہ وہ نہیں ہے جو حضور کے زمانے میں یا ان کے بعد جو تھا کہ قوت کو جمع کرنا Uh, آج قوت کیا ہے آج علم ہے اور اقتصادیات ہیں یعنی گروپ hmm. میں اور سب سے بڑی چیز علم ہے uh, جس, جس گروپ میں سب سے زیادہ علم ہوگا وہی گروپ جو ہے سب پہ ڈومنیٹ کرے گا اور جس گروپ میں hmm. پھر اقتصادیات میں اب اب دیکھیے اب یہ مغربی قومیں آگے بڑی ہیں علم اور اقتصادیات میں uh, پر صحیح का? جی تو آج ہمارے لیے قوت مرحبہ یہ ہو گیا ہے اور اور دوسری چیزیں جیسے عملی کام اب یہ اس کا مطلب نہیں وہ سارا پولیٹیکل اسلام اسی میں آ جاتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عملی کام جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کی تو وہ حکومت بھی ریلیٹو نسبتی تھی تو آج اس کی اس کی ضرورت باقی نہیں رہی اب تو دعوت کیونکہ وہ سب دعوت کے کام کے لیے تھا انہوں نے ملٹیپل شادیاں کی وہ صرف دعوت کے لیے تھا آم, اور کوئی چیز کے لیے نہیں تھا تو ریلیٹیو چیزیں وہ اسی طرح باقی نہیں رہیں گی آج جو جس طرح ہمیں ریلیٹیو چیزوں کو لے کر کے استعمال کرنا ہے وہ ضرور استعمال کریں گے اور کوئی نئی ریلیٹیو چیزیں بھی آ آ سکتی ہیں آج لیکن دعوت جو ہے وہ سینٹرل پوائنٹ ہے وہ دعوت کا کام ہر حال میں اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہم دوسری ریلیٹیو چیزیں اس میں شامل کر سکتے ہیں اچھا ایک اور پوائنٹ شروع میں جو تھا جو انصار جو ہے جو ان کا آ, اسلام میں آنا ایک آ, آ, وہ حادثہ وہ وہ حیرت انگیز واقعہ تھا اور یعنی اکثر جو ہے لوگ جو ہیں لوگوں کسی گروپ میں شامل ہوتے ہیں کسی اور گروپ سے بدلہ لینے کے لیے یا کوئی خوف کی نفسیات ہوتی ہے یا کوئی بزرگ شخصیت ہے, یا تبرک کے لیے جو ہے ہوتے ہیں لیکن ان سب کے لیے ہ, نہیں ہوا آ, خیر ایک چیز تو نفسیاتی طور پہ تو یہ تھا ان کو حفاظت یا اور وہ چاہیے تھا لیکن جب وہ اس طرف آ گئے, تو اس کی حقیقت ان کو ڈسکوری ہوئی وہ حقیقت ایسے واقع کھلی ان پر کہ ان کے لیے ایک پرپس نظر آیا اور اس پرپس کے لیے اس نے انہوں نے جو قربانیاں دیں وہ بے مثال انسانی تاریخ میں پھر کہیں نہیں ملیں گی ان لوگوں وہ لوگ لوگ جو ہیں مہاجر کو اپنے وہ رکھنے کے ڈیمانڈ اتنا بڑھ گیا ہے کہ خورا خورا اندازی کرنا پڑتا تھا اور جو ہے یہاں تک کہ اپنے ملٹیپل وائبز ہوتی تھیں بیویوں کو طلاق دے کر کے بیویوں کو بھی تقسیم کیا مہاجر میں تو ایسی مثال پھر انسانی تاریخ میں شاید ہی دوبارہ ریپیٹ ہو تو یہ بہت بڑی قربانی ہے انصار یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ آپ کے اوپر دوسروں کو جو ہے پوزیشنس میں سبقت دی جائے گی تو بھی اس کے لیے تیار ہو گئے کہ ان کو پوزیشن جی تو یہ بڑی بہت عجیب, जी, जी. عجیب سی بات ہے ہاں دی اور میں مرتے وقت بھی تو یہی کہا کہ قریش میں سے جو ہے وہ بنیں گے نا وہ دیں گے لیکن وہ کوئی پرماننٹ حکم نہیں تھا وہ حکم یہ تھا اس وقت کے حالات کے لحاظ سے قریش کے علاوہ کوئی دوسرے کو کوئی دوسرے کو ایکسپٹ نہیں کر سکتا جی جی آپ کے بات سمجھ میں آئی جو ہم نے شروع میں ڈسکس کی تھی اور اس کو ہمیں ذہن نشین کرنا ہے کہ آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے لیکن کس لحاظ سے اصولوں کے لحاظ سے پرنسپل کے لحاظ سے اخلاق کے لحاظ سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں تو وہ چینج ہوں گی لیکن ہم خالی یہ دیکھ رہے کہ اصول کیا تھے جی اصول کے لحاظ کو یہ ڈسکس کیا مرحبا کہ حصول اس وقت جو ہے وہ تیار کیے جائیں گے اس وقت ہمیں آگے ہونا ہے جی بالکل صحیح جی آپ کچھ کہیں گے میرا خیال ہے جو چیزیں ایک جو الزار تھے انہوں نے مال دولت کی قربانی نہیں تھی بلکہ عزت اپنا مقام اور ان کی جو قبائلی روایات تھی ان کی بھی قربانی دی اور وہ آخر وقت تک جیسے آپ نے اپنی مثال دی کہ خلیفہ لیا تھا تو اس لیے یہ ساری کی ساری اور یہی چیزیں اگر آج ہمیں کمی محسوس ہوتی ہے ہمیں وہ انہیں چیزوں کی ہے کہ وہ شرح صدر ہمیں نہیں ملتا اس جس کی وجہ سے ہم ان قربانیوں کو लोग इस टिक के तलुक से नहीं हमारे अपने ग्रुप के तालुक से या हमारे डिस्कशन के तालुक से हमारा हमारे आ, रीडिंग डिस्कशन और एक्सपीरियंस और सबक शेयरिंग کا کی کوالٹی جو ہے بہت بڑھ گئی ہے مجھے یہ محسوس یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہر آدمی جو ہے اوپن مائنڈیڈ کے ساتھ جو ہے اپنی بات کو شیئر کر رہا ہے اور اس کی کوالٹی میں بھی اضافہ ہوا ہے میں اس سے پہلے الاسلام کا جو ہے یعنی وہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے انہوں نے بھی کلاسز کنڈکٹ کی اس کتاب پر بہت پہلے تقریباً دس بارہ سال ہو گئے ہوں گے تو اس وقت جو اوپن انویٹیشن uh, تھا اسی فون پر تھا تو میں بھی ایسی خاموشی سے uh, شامل ہوا کرتا تھا تو اس میں وہ یک طرفہ تھا وہ سارا کا سارا ڈاکٹر فرحت ہاشمی وہ پڑھتی اور وہ, وہ کہتی اور کسی اور کی شیئرنگ نہیں ہوتی لیکن مجھے یہ بڑا اچھا uh, لگ رہا ہے اور یہ چونکہ اس میں یہ بلٹن ہے یہ اس کی ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے میں اس آج کی ریکارڈنگ جو ہے میں آپ کے شیئر کروں گا اور میں مولانا کو بھی بتاؤں گا کہ ہمارا گروپ جو ہے کس سٹیج پہ آیا ہے اس کی ریکارڈنگ کی لنک جو ہے آپ کو بھی دوں گا اور مولانا کو بھی دوں گا وہ سن کر کے پھر ہمیں بتائیں اگر اس میں اور کچھ چیزیں اگر شامل کرنی ہو یا اور کچھ ان کے کامنٹس سننا چاہوں گا انشاءاللہ کیا خیال ہے یہ یہ یہ ہے نا جی <laughs> کیا جو کرنے جا رہے ہیں, ابھی تو ہمیں بھی وہ, وہ بھی تو دیں گے نا جی. کہیں گے ہم پر. <laughs> <laughs> اچھا اب ہمارے پاس نے اچھا آپ کے پاس کون سی ایسی باتیں جو رہے گی اچھا اس میں ایک بات ہم نے تھا کہ آپ نے جو ہے لوگوں کے یہ جو معاشی سیاسی قبائلی اور اس طرح کے جو جھگڑے جو جس طرح کی چیزیں جو تھی اس طرح کے مسائل کو نہیں چھیڑا بلکہ آخرت کی بھی طرف زیادہ توجہ دی تو یہ بھی ہمارے لیے لرننگ ہے نا کہ ہم اختلافی مسائل کو کبھی نہ چڑے بلکہ اپنا جو مین فوکس ہے وہ اللہ سے لوگوں کو جوڑیں اسی طرح چلیے جی دیکھو جو کلیم صاحب نے جو آج بات کی ہے وہ بڑی سمجھ نے کی ہے کہ کیا چیز ریلیٹو ہے اور کیا چیز جانسی ہے, ہے یہ مولانا ہمارے سب کی توجہ دلائی کہ چیزوں کو دیکھنا ہے ہم نے صحیح پرسپیکٹو میں اور وہ پرسپیکٹو एक ہوگا جب تک کہ ایک سچائی کے ساتھ ایک چیز کون سے ہیں हैं نے ہمیں پیدا کیا है وہ ریسپونڈ کرتے ہیں ہماری خواہش کے مطابق اگر میں پڑھنا چاہتا ہوں ون ٹو ٹین تو خدا تعالی مجھے اتنی دیں گے موقع دیں گے اگر میں نے ہنڈریڈ پڑھنا ہے تو مجھے ہنڈریڈ تک لے کے جائیں گے تو جو آپ ابھی بات کر رہی ہیں اصل میں میرے خیال میں بات یہ ہے جو میرا پرسپیکٹو وہ یہ ہے کہ ایک آدمی جب ایک چیز کو اس کی صحیح پرسپیکٹو میں دیکھتا ہے تو وہ اپنے ٹائم اور کو کسی ایر چیز پہ ضائع نہیں کرتا اور سیکنڈ یہ ہے کہ جب ایک انسان اب آپ دیکھیں ابھی میں کسی کا نام نہیں لینا چاہوں گا کلیم صاحب نے ایک شخص کی مثال دی اس شخص نے بھی اس کتاب کو پڑھا اور اس کے آگے میں ایک اور مثال دے دوں گا یہ پوری جو سو so کالڈ مسلمان جو لوگ ہیں وہ سارے ہی قرآن کو پڑھ رہے ہیں لیکن اس قرآن کے ذریعے سے دنیا کے اندر انہوں نے اتنا فطور مچا رکھا ہے کہ میرے خیال میں اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو میں جو چیز کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب تک کہ اس چیز کو یعنی خدا کے میسج کو خدا کے جو ساری چیزیں اس نے ہمیں دی ہیں کامن قومنز، کامن دی ہے جو بھی چیزیں اس نے دی ہیں ان چیزوں کو ہم استعمال ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمارے اندر وہ ٹرو پرسپیکٹو نہ ڈیولپ ہو جائے یعنی کہ ڈسکوری آف گاڈ یعنی کہ ہم خدا سے وہ تعلق اسٹیبلش کریں جس کے بغیر ہمیں یہ کوئی چیز سمجھ ہی نہیں آ سکتی اگر میں یہ کہوں مجھے پلیز آپ سب لوگ سن رہے ہیں اگر کوئی سے ڈسگری کرتا ہے تو مجھے آپ بتائیے گا میں اس وقت بچپن سے لے کے آج تک میں کسی مسلمان گروپ یا لوگوں کو نہیں جانتا جنہوں نے خدا کے میسج کی بات ڈسکوری آف گاڈ سے شروع کی ہو یہ بات کرتے ہیں ہمیں اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے کے لیے یہ مطلب ہی پتا نہیں ہے یہ بات کا مطلب کیا ہے اگر اس پہ غور کیا جاتا یعنی کہ بھارت کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ پہلے خدا کو کرو how can I God اب یہ دیکھیں میں میں اس گروپ میں آپ سے سب کے ساتھ میں شامل ہوں اگر میں آپ لوگوں کو ریکیگنائز ہی نہ کروں ہاؤ کین آئی پارٹیسپیٹ ان دس ڈسکشن تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے آپ دیکھیں جو لوگ نئے نئے آتے ہیں اسلام کے اندر جب ان کا رابطہ میرے جیسے لوگوں سے ہوتا ہے تو وہ اس سے ان کو اٹریکشن تو نہیں ہوگی متنفر ہی ہوں گے وہ کہیں گے کیسے آدمی ہے بھائی نیا سے کچھ پتہ ہے کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے تو یہ آپ کو میں یہ بھی ایک فیکٹ بتاؤں کہ اس وقت امریکہ کے اندر بہت سارے جو کانوٹس ہیں وہ مسجدوں میں بھی نہیں جاتے اور یہ کانوٹ پروفیسر نے یہ بات کی تھی اس لیے نہیں جاتے کہ مسجد کے اندر جو ماحول ہے وہ اتنا بیک ورڈ ہے اور اتنا کلوز مائنڈیڈ ہے کہ وہ مسجد میں جا کے محسوس کرتے ہیں کہ ہم کسی پتا نہیں آ گئے تو میں یہ ساری بات اس لیے کر رہا ہوں آپ سب کے ساتھ جس مشن کی ہم بات کر رہے ہیں جس مشن کو مدنہ نے تو پلیز مجھے بتائیں میں بچپن اب مجھے پینتیس سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ کے اندر دھکے کھاتے ہوئے اپنے طور پر سر مارتے ہوئے دائیں بائیں اس انسان کے علاوہ جو کہ پیغمبر کی اصل میں پیغمبر کی سنت یا پیغمبر کی پریکٹس تھی کہ یور جرنی آف فیتھ بگینگنیشن آف گاڈ جی ہے ہی نہیں ہے آپ دیکھیں اس وقت ساری دنیا کے اندر جو مسلمانوں کے اسکالر باتیں کر رہے ہیں لیکچر دے رہے ہیں یہ چیز مسنگ ہے اس کے اندر یہی وجہ ہے کہ وہاں کردار نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ وہاں پریکٹس نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ وہ اٹریکٹ ہی نہیں کر سکتے کسی کو تو میں یہ اس کو اس لیے کرتا رہا ہوں بار بار کہ ہمیں انڈیویجلی اس کے اوپر بہت زور لگانا ہے بہت ہی زیادہ زور لگانا ہے میرا تو ایکسپیرینس یہ ہے کہ مسجد میں مجھے ڈسکورر بالکل نہیں ملتے جسم مل جاتے ہیں واٹ اے سیڈ اسٹوری اللہ کے نام پہ گھر بنائی ہوئی مجھے ایک مسجد میں یہاں پہ آدمی نہیں ملا ابھی تک امریکہ کے اندر پرسنلی جس کو میں نے ڈسکورر کی اچھی سے دیکھا ہو not a single one آپ لوگوں کے علاوہ آپ لوگوں سے میری مسجد میں ملاقات نہیں ہوئی آپ لوگوں کی ملاقات میری باہر ہوئی ہے تو میں اس سے یہ بھی گزارش کروں گا آپ سب کو کہ یہ مسجد میں ہم جاتے ہیں نا تو ہمیں ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ مسجد میں جو لوگ آ رہے ہیں یہ بڑے اللہ کے ماننے والے ہیں میرے خیال کے اندر ان میں اور جو ہیں پریکٹیکلی کوئی فرق نہیں ہے تو اس کو ہمیں ذہن میں رکھ کے اس جرنی کو آگے چلانا ہے یعنی کہ ہمارا کانٹکٹ ہماری بات ہماری ہر چیز کے اندر وہ چیز ہو کہ ہم سے کوئی بات کرے یعنی کہ اس کو ڈسکوری کا احساس ہو ڈسکوری کی طرف اس کی توجہ جانسی ہے وہ جائے میں خیال نے کافی بات کر لی ہے تو میں پھر وہی بات کہوں گی پہلی چیز ہی جو حقیقت عبادت رکھی ہے عبادت کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ کے بندے اور اللہ کا زندہ تعلق پیدا ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے وہ جان رہا ہے وہ سب کچھ کر رہا ہے تو وہ تعلق پیدا ہوگا جو آپ نے ساری بات کی جب ہی بات آگے بڑھے گی وہ تو ہنڈریڈ پرسینٹ آپ کے بعد درست ہے یہ میں نے نہیں سوری میں نے بات اس لیے کی تھی کہ ہم لوگ عموماً جب بات کرتے ہیں نا تو ہم مسلمانوں کی جب بات کرتے ہیں ہم پی سپوز کرتے ہیں کہ مسلمان میں کہتا ہوں یہ ٹرم ہی جب ہم ورڈ یوز کرتے ہیں, امت کا یہ ٹرم ہی غلط ہے یہ ٹرم صرف اسپلیکیبل ہوگی جس نے خدا کو ڈسکور کر کے اللہ کو پہچانا ہے اس کے علاوہ کے تقاضے گا پہچان کیا اگر ابھی ہم ڈسکس کریں گے تو کافی لمبا ٹائم لے لے گا اس چیز کو آپ ذرا پڑھیے گا تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ وہ لوگ کس طرح کے پہچان بھی بتا دی قرآن سے نا سلیم صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے ہاں وہ جو آئیں تاکہ خدا کو پہچانے تو عارف ہونے کے بعد ہی عابد بنیں گے آپ بالکل اور آپ کی تعریف کے ساتھ اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ سے بخش مانگتے ہیں اور آپ ہی کی طرف رجوع کرتے